تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر آمان لاؤ آنا لاؤ بے شک وہ جناؤ اس کے اتنی سے پہلے علم ملا اب ان پر پڑا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے